من بسم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال موسى لافتاح لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين او أمضي حقب فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فتخذ سبيله في البحر سربا فلما داوا وز قال لفتى اتنا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت إذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انساني الا الشيطان ان اذكره واتخذ سفينه في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على اثارهم قصصا و جدہ ابدم من عبادہ آتینا رحمتم من اندنا و علما علما اور جب کہا موص علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو لا ابر حتہ اب ہم مسلسل چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم پہنچ جائیں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ یا یہ کہ پھر صدیاں بھر چلتے ہی رہیں گے جب دریا نہیں ملے تو فلما بلغا مجمع بلما جب یہ دونوں پہنچے اس جگہ پہ جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے نسیا ہو اپنی مچھلی کو بھول گئے دونوں خزا صبی لہ فل بہ اس مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ بنا کے حاصل کر لیا چلی گئی اس میں جب یہ دونوں آگے چلے گئے البتہ تحقیق ہم کو اپنے اس سفر میں تھکاوٹ پہنچ چکی ہے کالا تھا نے کہا کی آپ نے دیکھا نہیں جب ہم نے پناہ لی تھی پتھر کے پاس فعندی نسی تو میں تو بھول گیا مچھلی کی بات بتانا وہ ماں انسانی ہو اللہ بس نہیں بھلایا اس چیز کو آپ کو بتانے کے بارے میں مگر شیطان نے وقت خزا صبی لہو فل مچھلی نے تو سمندر میں اپنا راستہ عجیب و غریب اختیار کر لیا اور چلی گئی کالک نا کنانب موصل السلام نے کہا وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے پہنچنا تھا چلو واپس فرتدا را قصا اپنے انہیں نشانہ قدم کے اوپر دونوں واپس ہو گئے جب واپس آئے تو اس جگہ پہ فوجما انہوں نے ہمارے بندوں میں سے خاص بندے کو حاصل کر لیا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا وہ علم اور ہم نے اس بندے کو یعنی خضر علیہ السلام کو اپنی جانب سے خصوصی علم عطا کیا تھا بات گزشتہ سبق میں یہ ہو رہی تھی کہ جب اللہ کا فیصلہ کسی معاملے میں ہو جائے تو پھر اس سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ رجوع اللّہ کریں اور اللہ سمجھ نصیب فرمائے خصوصاً آج کل تو یہ ایشیا کا علاقہ جو زد میں ہے زلزلوں کی وغیرہ رجوع اللہ بہت ضروری ہے آج کے سبق میں ویز علیہ صحمتا ہو موسی علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے جو واض و نصیحت کر رہے کرتے رہتے تھے ایک دفعہ بعض و نصیحت کر رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے کلیم آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے اب اس وقت دنیا میں تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ ٹھیک ہی جواب تھا لیکن اختیاط فی الکلام ہونے کے لحاظ سے اللہ نے پھر وہ تنبیہ کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے بڑا اس وقت کوئی عالم نہیں ہے بات تو علم تشریح کی زہری شریعت کی کی جائے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جریول قدر پیغمبر تھے آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی تو اور ایک بہت بڑے علاقے کے ایک وقت تک کے لیے پیغمبر ہیں اور اللہ کی خصوصی انعامات کی بارش بھی بنی اسرائیید کے اوپر موصل السلام کی برکت سے ہوتی رہی جواب تو ٹھیک ہی تھا لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہنا چاہیے تھا اللہ سب سے بڑا عالم ہے میرے علم میں نہیں ہے بات نو علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں ہی بڑا عالم ہوں مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے اللہ نے نیو علیہ السلام کو حکم دیا کہ مجمع البحرین میں چلے جاؤ وہاں پر ہمارا ایک بندہ رہتا ہے اس سے جا کے علم حاصل کرو می صلی السلام کو بہت شوق پیدا ہوا کہ بھائی ایسا کون سا بندہ ہے جس کے پاس اتنا علم ہے اور پھر وہ پتہ پوچھنے لگ گئے علامت پوچھنے لگ گئے تو اللہ نے بتایا کہ مجموعہ البحرین کی ایک تو یہ علامت ہے کہ دو دریا آپس میں مل رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیں تیار کر کے تو وہ جس جگہ پہ وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی تو علامت یہ ہوگی کہ وہ بندہ وہیں کہیں ہوگا آپ لوگ اسی جگہ میں رکنا اسی جگہ میں بیٹھنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ نوجوان کو لیا جس کا نام مفسرین لکھتے ہیں یوشا بن نون یہ یوشا بن نون وہ نوجوان ہے کہ جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے عرت علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنایا تھا یہ یوشا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے کے بیٹے ہیں یوشا بن نون بن افراعین بن یوسف علیہ السلام وسلام تو یوسف علیہ السلام کے پوتے کے بیٹے ہیں اور یوشا بن نون کے اوپر شجر نصب سے یہ سارے پیغمبر آئے ہیں یوسف علیہ السلام پیغمبر یوسف کے بیٹے افرایم پیغمبر پھر یہ پیغمبر یہ اسی نسل سے یہ ترتیب پیغمبر چلی ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے موسا ہیں جن کو موسا بن عمران کہتے ہیں ان کے والد کا نام عمران تھا موسی علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لیا کہ مسافری کے لیے ساتھ بندہ ایک ہونا ضروری ہے اکیلا سفر مناسب نہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحدت من السفر الشیطان اکیلا سفر کرنے والا شیطان میں سے ہے مقصد یہ ہے کہ وہ شیطان کی زد میں جلدی آ جائے گا کوئی نقصان بھی اس کو ہو سکتا ہے جی اگر آگے پیچھے پیشاب کے لیے جائے اپنا بیگ کہیں رکھ کے جائے پیچھے واپس آئے تو لوگ مسجد میں چیز کو نہیں چھوڑتے وہاں کون چھوڑے گا ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کم از کم دو ساتھی سفر کے لیے جایا کریں تین ہو تو زیادہ بہتر ہے لیکن دو ساتھی بھی اگر ہوں سنت پر عمل ہو جاتا ہے اس میں ایک ساتھی کہیں حاجت کے لیے جاتا ہے دوسرا سامان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے یا جب نماز کا وقت آتا ہے تو کم از کم دو ساتھی نماز با جماعت ادا کر سکتے ہیں جب اکیلا ساتھی امام بنے تو ایک ہی مقتدی ہو تو دائیں طرف وہ مقتدی ایک اکیلا تھوڑا سا دو تین انچ پیچھے کھڑا ہو جائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکمل نماز کا ثواب ملتا ہے اور وقت کے اندر اگر کوئی شخص وقت کے اندر نماز پڑھ رہا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تو ناقص نماز کا ثواب ملتا ہے تو دو کم از کم سفر کے ساتھی ہونے چاہیے جب لمبا سفر ہو شر شر شر شر شر شر سفر مراد ہے جو اٹتالیس میل یا اس سے زیادہ ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ہم سفر لیا ہم اور ساتھ یہ کہ نوجوان لیا علماء نے لکھا ہے کہ بہتر ہے رفیق کے سفر ایسا ہو کہ کوئی خدمت کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ بھی پوری کر سکے نا اب ساری ہی اکٹھی ایک جماعت بوروں کی ہو جائے تو جب ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا اس سے زیادہ تکلیف میں پڑا ہوا ہے ایک دوسرے کی خدمت کیا کریں گے ایک مسافرانہ جماعت کے اندر کچھ نوجوان ہونے چاہیے علیہ السلام نے اپنے ساتھ نوجوان کو لیا اب تین کو کیوں لیا اور بھی تو بہت سارے نوجوان تھے چونکہ اظہر ہے اللہ کے پیغمبر ہے موس علیہ السلام انہیں معلوم تھا کہ بعد میں انہیں کوئی پیغمبری ملنے والی ہے تو یہ ایسے علم جہاں میں سیکھنے جا رہا ہوں تو یہ بھی زیادہ مستحق ہیں کہ وہ یہ بھی حاصل کر سکے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ نوجوان کو لیا اور اس کو ساتھ بات کہی الا کہ ابراہ اب لوگا مجمال بہرے ہم مسلسل چلتے رہیں گے ہم نے ڈھونڈنی ہے وہ جگہ جہاں پہ دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں مجمال بحرے مفسرین اس چیز کو حتمی طور پر بات نہیں کر سکے کہ کون سی جگہ پہ دو دریا یا جو دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جانا تھا بس ایک اختی شکل میں بات کی ہے کہ بحر فارس اور بحر روم یہ دونوں جہاں مل رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے جانا تھا بعد میں لکھا ہے کہ بحر اردن اور بحر قلزم. یہ جو بحر اردن اور بحر کلزم ہے تاریخی لحاظ سے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ نو علیہ السلام بھی کیونکہ دریا نیل کے پار اور انہیں علاقوں میں ہیں اور یہ اس لحاظ سے قریب ہے ان کے باقی دنیا میں سات سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں دو رنگ کے مختلف پانی ایک دریا میں یا سمندر میں آ کے بیٹھتے ہیں اور بالکل میلوں تک اسی طریقے سے بہتے رہتے ہیں آپس میں وہ مکس نہیں ہوتے اللہ کا نظام ہے یہ جس کو مجمع قرآن مجید نے سورہ الرحمن میں بات کہی کہ ان کے درمیان ایک ہائل من امر ربی ان دونوں پانیوں کے نہ مل ملنے کی وجہ ہے کہ درمیان میں ایک ہال ہے پردہ ہے جو ان کو نہیں ملنے دے رہا لیکن وہ پردہ تو نظر نہیں آتا پانی کے قریب جائیں تو وہ کوئی ظاہر ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں ضرور ایسا پردہ ہے جو لطیف اور نفیس پردہ ہے جو ان دونوں پانیوں کو ملنے سے روک رہا ہے یہ دونوں اس جگہ میں پہنچ گئے اگر ہمیں یہ جگہ نہ ملی جہاں دو دریا یا دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں نو صحیح السلام نے اس نوجوان کو کہا کہ اگر یہ جگہ نہ ملی تو انگزیا حکبہ حکم حقب کی جگہ ہے صدیوں کو سالوں کو زمانے کو کہتے ہیں یعنی ہم نے مجمال بہرائن والی جگہ ڈھونڈنی نہیں اگر یہ جگہ نہ ملی تو پھر صدیوں بھی چلنا پڑے تو چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے اپنے ساتھ کو ڈھونڈنا ہے تو وہ مجمال بہرائیں گے فلما والا چل پڑے مجما بینا نسیا چنانچے وہ اس جگہ میں پہنچ گئے جہاں دو دریا دو سمندر آپس میں مل رہے تھے نسیا خوما وہ دوسری علامت بھول گئے بتایا یہ کیا تھا کہ مچھلی اپنے ساتھ لے لیں جب مچھلی بھون لی جائے تو اس کو عربی میں خوت کہتے ہیں اور جب تک مچھلی نہ بھون لی جائے تو اس کو سمک کہتے ہیں چنانچہ ان کو جیسے حکم ہوا تھا مچھلی انہوں لے لی اور وہ ساتھ بھون لی جب وہاں آرام کرنے لگے تو دونوں بزرگوں نے آرام کیا یوشا بندون جاگے ہوئے تھے فِي مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی اور سمندر میں جانے کا اس کا ایک خاص سرنگ سی اللہ کی طرف سے بنی بس اس میں وہ سیدھی آگے چلی گئی فلما جاوزہ جب اٹھے نہیں چلے السلام چل پڑے آگے تو وہ بندہ تو نہیں ملا کہیں آگے اور مجموعہ بحرین ہوگا یعنی فکس معین جگہ نہیں تھی کہ فلانی جگہ میں جہاں دو دریا مل رہے جبت ہیں وہاں آپ لوگوں نے رکنا بس بتایا گیا تھا جہاں دو دریا مل رہے ہیں تو یہاں وہ بندہ نہیں ملا لہٰذا آگے چلے کہیں اور بھی آگے دو دریا مل رہے ہوں گے پلما جاوزہ آگے چل پڑے کال فتح آدا آنا لقب لکینا من سفر علیہ عام نے اپنے نوجوان کو کہا کہ لے آؤ ہمارا کھانا ہم خان کو اپنے سفر میں بھوک لگ گئی ہے تو کھانا کھاتے ہیں اب اس کو بات یاد آ باتیں ایک تو بات یہ ہے کہ سفر میں اپنے ساتھ توشہ راہ زیادہ راہ رکھنا یہ پیغمبرانہ سنت ہے انسان ہے اور اس کے جو تعمیر ایسی ہے کہ اس کو ضرور تھوڑے ٹائم کے بعد بھوک لگتی ہے اور اس تھکاوٹ کا علاج ہی وہ یہ ہے کہ انسان جب کھانا وقت پہ کھا لے تو تھکاوٹ بھی ہو جائے گی کھانا ساتھ نہ رکھنا اسباب اختیار نہ کرنا اور ویسے ہی توقل کرنا پھر آگے جا کے بھوک سے گر جانا پھر لوگوں سے بھیگ مانگنا یہ خلاف شریعت ہے دیکھو حج کا سفر مبارک سفر ہے اس میں قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کھانا پینا چھوڑ کے جائیں اور ساتھ جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو کھانا پینا وہاں کے دنوں کا بھی انتظام ساتھ لے کے جائیں خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى يَا یا اور بہترین تو بے روزگاری ہے کسی سے سوال نہ کرنا ہے اپنے پاس کھانا ہونا چاہیے جناب نبی اطاط صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ کے دل نے چاہا کہ میں غار ہرا میں جایا کروں ابھی تک تو نبوت نہیں ملی تھی لیکن تین دن کے لیے چار دن کے لیے دو دن کے لیے آپ غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے اور کھانا خشک سا ستو پانی ایسی چیز ساتھ لے جاتے تھے کہ جب بھوک لگے گی تو تھوڑا سا کھانا کھا لوں گا یعنی اپنے ساتھ کھانا رکھنا تھوڑا سا یہ پیغمبرانہ سنت ہے اور آئن توکل ہے خلاف توکل نہیں ہے بالکل ساتھ نہ رکھنا کھانا اور پھر اس وقت نبھا لے جانا کسی سے سوال کرنا یہ پسند نہیں کیا گیا یہاں پر بھی اللہ کا پیغمبر سفر کر رہا ہے حیرت نو علیہ السلام اور اپنے ساتھ کھانا رکھا ہے تو بھوک بھی لگ گئی پھر اپنے نوجوان کو کہا کھانا لاؤ اس نے کہا وہ تو مچھلی بن زندہ ہو کے چلی گئی تھی اور میں بتانا بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھول میں مبتلا کر دیا ہے جب بھی کبھی کوئی خلاف اولا چیز سامنے آئے تو اس کو منسوب اپنے نفس یا شیطان کی طرف کرنی چاہیے بعض دفعہ کوئی غلط چیز سامنے آ جاتی ہے تو بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس جی اللہ کا یہ عمر ہے نا اللہ نے ایسا کر دیا ہے ایسا نہیں انسان کے اپنے عمال بد کی وجہ سے وہ ایک تمبی ہوتی ہے سزا ہوتی ہے فرض کرو اللہ سب کی حفاظت فرمائے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بندہ کہے گی جی اللہ کا یہ عمر تھا اور وہ تو ہوتا ہی ہے لیکن یوں کہنا ایک بری چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا صحیح نہیں بے ادبی ہے ایسی چیز کی نسبت اپنے نفس کی طرف شیطان کی طرف اپنے امال کی طرف کرنی چاہیے دیکھو یہ تو اللہ کا ایک پیغمبر ہے اور دوسرا ابھی نہیں تو کچھ سالوں کے بعد پیغمبر بنا دیے جائیں گے بن نون یو شاہ اما انسانی بات بتانے میں بھول ہو گئی بہرحال ہماری جگہ وہی ہے جہاں مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی تھی وہی پر ہمیں اپنے استاد یعنی حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے چنانچہ واپس ہوئی نشان ہائے قدم سے واپس آئے جیسے آئے تو بس اس کے زمانے میں سنت ہے کہ اسی جگہ تو اللہ کا بندہ وہ حضرت خزر علیہ السلام نظر میں اب آگے چلے گئے اور وہ تھک گئے پھر واپس آئے تو اسی جگہ پہ ایک سفید چادر اوڑ کے ایک بزرگ شہری ہیں جس کو قرآن مجید نے کہا من چنانچہ یہ دونوں واپس آئے اور ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے سے ان کی ملاقات ہو گئی یہ نہیں حیرت خضر علیہ السلام سے ہم نے اس کو اپنی طرف سے خصوصی رحمت سے نوازا تھا مراد نبوت ہے وہ عدما علما اور ہم نے اس کو اپنی جانب سے خصوصی علم عطا کیا تھا مراد علم تقویمی ہے انشاءاللہ باقی بات کروں